اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ والله أعلم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے من سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بلسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعنا ورضنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل, محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر سچے دین کے خلاف تانہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں, نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے سنا جائے اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنا جائے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رائنہ یعنی اے ہمارے چرواہے اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہمارے طرف اور ہماری طرف نظر کیجیے تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے يا الذین اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کے پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لانت بھیجیں جس طرح ہم نے صبت والوں پر لانت بھیجی تھی اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہودیوں کی خباستوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ارتقاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے اسی طرح غیر مسمائن تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں سنا جائے یہ بد دعا کے طور پر کہتے یعنی آپ کی بات مقبول نہ ہو رائنہ کی بابت دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چار کا ہاشیہ پھر یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات میں ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی یا یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں جب کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے پھر یہ قصہ سورہ عراف میں آئے گا کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے یعنی تم بھی ان کی طرح ملون قرار پا سکو پا سکتے ہو پھر یعنی جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا مبین دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمال لالے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں لعنهم اللہ ومن اللہ تجد له وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کرے تو اس کے لیے آپ کتن کوئی مددگار نہیں پائیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کے سزا دیے معاف فرما دے گا اور بہت سوں اور بہت سوں کو سزا کے بعد اور بہت سوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات پر معاف فرما دے گا لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے پھر دوسرے مقام پر فرمایا ان لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اکبر القبع شرکب اللہ بحوال جامع ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار بیس پھر یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے مثلا کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اس کو اسی کو ہے فتیل کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سود کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا پھر یعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کر کے پھر یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادعا ان کے کذب و افتراع کے لیے کافی ہے قرآن کریم قرآنِ کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ اپنی مدح و توصیف بالخصوص تزکیا نفوذ کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا فلاکوی میں اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے اسی طرح دوسروں کی بھی بلا ضرورت مدح و ستائش کرنا جائز نہیں حدیث میں ہے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو مطلب ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حکاطعن و صاحبک افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کسی کی لا و تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہے کہا کرے احسب کذا میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں اللہ پر کسی کا تذکیہ بیان نہ کرے بہا بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو باسٹھ اور چھ ہزار اکسٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پھر اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جبت مطلب بت کاہن یا ساحر اور تاغوت مطلب جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ان و طرقہ وقت منل جب تھی سنن ابی داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو سات پرندے اڑا کر خط کھینچ کر کنکریاں مار کر فال گیری کرنا اور بدشگونی لینا یہ جب سے ہے یعنی یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں تاوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں در اصل مابوبدان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے اس لیے شیطان بھی یقیناً تعوت میں شامل ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ام لهم من لا يؤتون الناس کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے پھر وہ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تِل برابر بھی نہیں دیں گے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی چاہی دی فمن وم کے تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے بعض رہے اور ان کے لیے تہکتا جہنم ہی کافی ہے ان سوف نارا كلما نضجت ان كان بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے فيها أبدل لهم فيها أزواج و اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ استفہام انکاری ہے یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھی کا شگاف ہی پر ہو جاتا نقیر اس داغ متب شگاف کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے پشت کے جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے بحوال ابن کثیر ام یا کی معنی میں بھی آتا ہے اور استفہام کیا کے لیے بھی اور بل کے معنی میں بھی یعنی بل کے یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی کیوں بنایا نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے پھر یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت اور آل میں سے ہیں ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہی بھی پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعراض کیا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے ان کی تو تاریخی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے بعض نے اے میں نبی کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا ان منکرین نبوت کا انجام جہنم ہے پھر دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے پھر یہ جہنم کے عذاب کی سختی تسلسل اور دوام کا بیان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی العنہ سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کھانوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے فربہ ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کے لوسے سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا ان کی کھال کی موٹائی ستر بالشت اور داڑ عہد پہاڑ جتنی ہوگی پھر کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتی ہیں نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ اہل ایمان جو اعمالِ صالح کی دولت سے مالا مال ہوں گے جعلن اللہ منہم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی لازم و ملزوم ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمالِ صالحہ سے مالا مال تھیں اس دور میں بھی اس دور میں بھی بے عملی یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے اعمالہ سے دعوے صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے حد اللہ <تعالی> اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمالِ صالحہ کی زیل میں آتا ہے مثلا راست بازی امانت و دیانت، ہمدردی و غم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں اور مفید بھی لیکن اخروی لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سر ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ بار آور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے پھر گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں اور حدیث میں ایک درخت کے سائے کی درازی کا بھی ذکر ہے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا یہ شجرۂ خلد ہے یہ شجرت الخلد ہے بہوال مسرد احمد دوسری جلد حدیث نمبر چار سو پچپن فی اسلحوفی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکاون फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इनल्लाहा यमुरुकुम अन तुद्दुल अमानती इला अहलिहा तुद्दुल अमानती इला अहलिहा व इदा हकमतुम बैनान नासी अन तहकुमु बिल अदल इनल्लाहा निम्मा यएदुकुम बिह इनल्लाहा kana सनीعا बसीरा बेशक अल्लाह तुम्हें کہ تم امانتے ان کے حق داروں کو واپس کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے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 تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی الانوں کے شان میں جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے نازل ہوئی ہے مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی الانہ کو جو صلہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے بحوال ابن کثیر آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں اس میں ایک تو امانتیں اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عند طلب لوٹا دی جائیں دوسرے عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو دیے جائیں محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا کرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹا سسٹم کے بنیاد پر عہدہ و عہدہ و منصب دینا جب کہ وہ شخص اس منصب کے لیے اہل نہیں ہے اس آیت کے خلاف ہے پھر اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے ایک حدیث میں ہے حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتقاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے بحوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2312 پھر یعنی امانتے اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا اَ الامر صاحب امر سے مراد بعض کے نزدیک عمرا و حکام اور بعض کے نزدیک علماء و فقہ ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ کی ہے کیونکہ الَََقلمر خبردار مخلوق بھی اس کی اسی کی ہے حکم بھی اسی کا ہے ان الحکم الَ حکم صرف اللہ ہی کا ہے لیکن چونکہ رسول خالص منشائے الہی کا ہی مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے معی رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم تاہم عمراء و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے کیونکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مسالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امراء و حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ عال الاطلاق نہیں بلکہ بتبا ہے اور اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے اسی لیے عقیع اللہ کے بعد عقیع الرسول تو کہا کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل طور پر واجب ہیں لیکن عقیعر الامر, الامر کی اطاعت کرو نہیں کہا کیونکہ ان الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے لطاطفی معاسی بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو چالیس اور انما فی المعروف بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پینتالیس السّم وقات الامام اما لم تک الماثیہ اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں اطاعت صرف معروف میں ہے امام کی سمع و اطاعت لازم ہے جب تک یہ معصیت نہ ہو یہی حال علماء یہی حال علماء و فقہ کا بھی ہے اگر الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف اور اس کے دین کے طرف اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فکا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں لیکن ان کی اطاد بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں گے لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے پھر اللہ کے اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور الرسول رسول سے مراد اب حدیث رسول ہے یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلا دیا گیا ہے اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں جس طرح کے تقلید شخصی معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے رکھا ہے جس طرح کے تقلید شخصی معین جس طرح کے تقلید شخصی معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دے رکھا ہے اور اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے شریح مخالف ہے مسلمانوں کو امت متحدہ کے بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے وصلی اللہ علیہ نبین محمد والبیہ اجمعین